ہم کسی کو زکاعت, شہرات یا صدقہ دیتے ہیں اور پھر اس کی گھر پر شادی بھی آوتی ہے اس میں ہم کھانا وغیرہ آ سکتے ہیں دیکھیے کسی کو آپ نے اگر زکات دے دی یہ اس وقت تک زکات تھی جب آپ کے پاس تھی جب آپ نے اس کا مالک بنا دیا مالک بنانے کے بعد اگر وہ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرے اور ولیمہ ہو یا دعوت ہو اس میں کسی بھی قسم کے آدمی کا کھانا جائز ہوگا اس لیے کہ اب وہ مالک بننے کے بعد اب وہ اب زکات نہیں رہی لہذا اس کے یہاں چائے پینا یا کھانا کھانا یا دعوت کوئی کرے تو کھانا اس میں شرم کوئی حرج نہیں